وسلام علی رسول اللہ فاعوذ باللہ من الرجیم الم تردی حاج ابراہیم فی ان انطا اللہ قال ابراہیم ربی اللہ ومیت قال انی و اُمیت قال ابراہیم و فن اللہ یاتی بشمس من المشرقات بحا من المغرب فبحت الذي کفر و لا دل قوم والمین علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الذي اس شخص کی طرف حاجہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام سے فی رب اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ کہ دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ملک یعنی بادشاہی اس قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اللہ میرا رب وہ ہے یوہی جو زندہ کرتا ہے و امید اور مارتا ہے قال تو اس نے کہا اسے جھگڑا کرنے والے شخص نے انا احیی و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں قال ابراہیم تو کہا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے ان اللہ پس بے شک اللہ یا عتی بشم سے من المشرق لاتا ہے سورج کو مشرق سے فات بہا من المغرب تولا اس کو مغرب سے فبحت الذی کفر پس حیرت زدہ رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا واللہ اور اللہ لا یہ القوم الظالمین نہیں ہدایت کرتا ظالم قوم کو ظلم کرنے والے لوگوں کو پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے وہ ان کو ظلمات سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے اور کافر لوگ ان کے دوست ہیں تاغوت شیطان اور اس کا سلسلہ یہ ان سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں یہ کافر تو وہ تاوت وہ شیطان کیا کرتے ہیں وہ ان کو روشنی سے نور سے ظلمات کی طرف اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ہمیشہ اندھیروں میں ہی رکھنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں یہ بات آپ نے پچھلی آیت میں پڑھی اب یہ جو آگے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ اس کو اس کی دلیل کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس بڑی حکومت ہے اللہ نے اس کو حکومت دی تھی اور حکومت بھی بہت بڑی دی تھی لیکن حکومتوں کے ملنے سے وسائل کے ملنے سے کوئی ہدایت نہیں مل جاتی جی ہدایت بہت بڑی چیز ہے حکومتیں وسائل دنیا کی قوتیں ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے ایک شخص ہے جو بہت بڑا حاکم تھا ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نمرود ان چار بادشاہوں میں سے تھا کہ جن کو پوری دنیا پر حکمرانی کا موقع ملا ہے دو ان میں سے مسلمان ہیں اور دو ان میں سے کافر ہیں مسلمانوں میں سے سلیمان علیہ السلاۃ وسلام اور ذوالقرنین اور کافروں میں سے دو ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر یہ ابن کثیر نے ان کا تذکرہ کیا گویا کہ یہ بہت بڑا حاکم تھا بہت بڑی قوت ملک سلطنت اس کے پاس موجود تھی اللہ اکبر لیکن اس کے باوجود ہدایت سے خالی تھا اور شیطانوں کے نرغے میں تھا ظلمات میں اندھیروں میں بھٹک رہا تھا تو فرمایا کہ اس کا جھگڑا ہو گیا ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے اس کے باقاعدہ مناظرہ کیا مباحثہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً اس کو دعوت پیش کی اللہ وہ ہر کسی کو دعوت پیش کرتے تھے گھر میں بھی دعوت پیش کی پوری قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی اور نمرود کے پاس بھی جا کر اس نے اللہ کی توحید انہوں نے پیش کی تو آگے سے اتنے اس نے معاوضہ کیا اور جھگڑا کیا یہ قرآن مجید نے اختصار کے ساتھ یہ بات کہی ہے نا حاجہ جا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا ظاہر ہے جھگڑے کی نوعیت تبھی پیش آئی ہوگی نا جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی ہوگی اور کہا ہوگا کہ تو رب نہیں ہے نمرود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا لوگ اس کی چوکٹ پہ جھکتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے اور چونکہ اس قوم میں شرک تھا اور شرک ان کا مختلف طرز کا شرک تھا ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے سب نے اس کا ذکر کیا ہے سورج کو پوجتے تھے چاند کو پوجتے تھے ستاروں کو پوجتے تھے اور ان کا ذکر موجود بھی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نے ان کے سامنے یہ ساری حقیقتیں واضح کی کہ سورج رب نہیں ہو سکتا چاند رب نہیں ہو سکتا اور ستارے رب نہیں ہو سکتے یہ تذکرہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ موجود ہے تو یہ قوم سب کی پرستش کرتی تھی بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی صورت چاند ستاروں کی پوجا کرتی تھی اسی طریقے سے وہ اپنے بادشاہ کی بھی پوجا کرتے تھے جب شرک کسی قوم میں آ جائے تو وہ محدود نہیں رہتا وہ اس کے مظاہر جتنے بڑھتے جاتے ہیں شرک کے اتنا ہی زیادہ یہ شرک پھیلتا چلا جاتا ہے معبود چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں اور انسان بھٹک بھٹک کر ہر کسی کو خدا مان کر اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جس سے وہ ڈرتا ہے ہاں جی جھکتا پھر اس کے سامنے جھکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ہدایت ملے کہ بھئی اصل اللہ رب العالمین ہے جس کا خوف دل کے اندر رکھنا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے اور یہ عقیدہ توحیدی ہے یہ جو انسان کو ان ظلمات میں اور ان دھیروں میں گرنے سے بچاتا ہے اور ہر خوف دل سے نکال دیتا ہے ایک خوف اللہ کا دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے یقین پختہ ہو جاتا ہے تو یہ صرف اللہ کی توحید سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ قوم ہر چیز کی پرستش کرتی جیسے ہندو آپ نے دیکھا ہندو جو ہیں ویدوں میں بعض نے تین کروڑ بعض نے تینتیس کروڑ خداؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ہر چیز کوئی وہ خدا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس چیز سے بھی وہ ذرا تھوڑا سا خائف ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے یعنی ان کو بھی وہ خدا کہتے ہیں یہ سانپ ان کا بہت بڑا خدا ہے جی تو یہ یہ جو سلسلہ اس طرح چلتا ہے یہ شرک اسی طریقے سے پھیلتا ہے تو اس قوم کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی تو بادشاہ کو بھی وہ اپنا رب مانتے تھے اپنا خدا مانتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت پیش کی کہ بھئی تو رب نہیں ہے لوگ اگر تجھے پوجا کرتے ہیں یا تو ان کی سے عبادت کرواتا ہے تو یہ سب باطل ہے جھوٹ ہے رب تو صرف وہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا اور سب کو پیدا کیا وہ پیدا کرنے والا رب ہے تیرے اندر کیا؟, کیا صلاحیت ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تو آگے سے اس نے جھگڑا کیا الم تَرَيْ حاج ابراہیم یہ علم طرح کی بحث میں پہلے کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ الم ترا سے کیا مراد ہے الم تلم ہاں کیا آپ نے نہیں جانا یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا تھا نا جی تو مقصود اس سے علم دینا اور مفسرین نے اس کے اندر زیادہ وضاحت یہ کی ہے کہ جب بھی اللہ قرآن مجید میں علم ترو علم ترا علم یرو یعنی یہ یہ ایسے الفاظ بیان کرتا ہے نا تو کسی اہم چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے کسی اہم چیز کا علم اس کا فہم دینا مقصود ہوتا ہے تو اس لیے اس ان الفاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کی اہمیت واضح کر دی جائے اور توجہ سننے والے کی پوری پوری توجہ اس کی طرف ہو جائے ہاں جی تو فرمایا وہ شخص جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام سے کسی چیز میں جھگڑا کیا فی رب ہی اس کے رب کے بارے میں مسئلہ یہی تھا دعوت توحید کی تھی انکار نمرود کی ربوبیت کا تھا اس کی علوہیت کا انکار تھا ایک اللہ کی توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی اس نے جھگڑا بھی اسی بات پر کیا تھا رب کے مسئلے پر ربوبیت کے مسئلے پر اس نے جھگڑا کیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے پھر یہ دلیل پیش کی ہاں آ, یہاں یہ ایک جملہ موتردا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ بیان کیا ان آتا اللہ درمیان میں یہ جملہ ہے ان آتا جب وہ جھگڑا کیا اس نے فرمایا وہ جھگڑا کیوں کیا اس نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی بادشاہ ہی دے دی تھی جی اس کو بادشاہ بنایا تھا بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا وہ خود رب بن کے بیٹھ گیا اور اس بات پر معارضہ کرنے لگا مناظرہ کرنے لگا اور اپنا حق جتلانے لگا اپنی ربوبیت کا دفاع کرنے لگا حالانکہ اس کو جو ملک دیا تھا بادشاہی دی تھی یا اس کو وسائل دیے تھے یہ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا نا اگر اس کے پاس ہدایت ہوتی اور وہ بات کو سمجھتا تو جھگڑا نہ کرتا چونکہ وہ اس عقل سے اور اس فہم سے یہ آ رہی تھا کہ یہ بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نعمت ہے میں تو ایک کمزور انسان ہوں یہ بات اس کی سمجھ میں تھی ہی نہیں تو پھر اسی وجہ سے اس نے جھگڑا کیا جب بندے کا فہم کمزور ہوتا ہے جب وہ حقائق کو سمجھنے سے آری ہوتا ہے تو کج بحسی کرتا ہے ضدی بن جاتا ہے اور غلط قسم کی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ, یہ یعنی وہ اتنی بات نہیں سمجھ سکا کہ یہ جو اتنی بڑی بادشاہی اور اتنی قور اور اتنے وسائل کیا اس کے اس نے خود حاصل کیے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سب کچھ دیا تھا لیکن اس کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں تھی جب اتنی بات اس کو سمجھ نہیں تو آگے کیا باتیں اس نے سمجھ نہیں تھی تو شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا ظلمات میں اندھیروں میں ان کو مبتلا کر رکھا تھا اللہ اکبر تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام سے جب اس نے جھگڑا کیا اور انکار کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا اور اپنے رب ہونے پر دلائل پیش کرنا شروع کیے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ رب اللہ میرا رب تو وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے میرے رب کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تیری زندگی اور موت میری زندگی اور موت اور تمام انسانوں اور سب کی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے تو میں تو اس رب کی دعوت پیش کر رہا ہوں وہی اسی کی عبادت ہو سکتی ہے اللہ اکبر تو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے ایک دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کی تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا کہتا آنا احیی و امید میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں یہ تو میرا اختیار ہے تو اس نے دو شخص بلائے بلا کر ہے ایک کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا اس کو پھانسی دے دو دوسرے کو آزاد کر دیا کہتا دیکھ لو یہ میرا اختیار ہے اب اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی اس کو میں نے آزاد کر دیا اس کو زندگی دے دی اس کو پھانسی پر لٹکا دیا اس کو موت دے دی تو یہ تو میرا بھی کام ہے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ رب اگر وہی ہے جو زندہ کرے اور مارے تو میں نے ثابت کر دیا یہ ثبوت کے طور پہ اس نے یہ کام کر کے دکھایا جب اس نے ابراہیم علیہ السلاط وسلام کی بات کو دلیل کو توڑنے کی کوشش کی اور اپنا اختیار ثابت کرنے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے پھر اگلی بات فرمائی وہ کیا ہے قال ابراہیم فعن اللہ یا اطیب شمس من المشرق فات بہا من المغرب کہ دیکھ بھئی میرا رب میرا اللہ تو وہ ہے جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں وہ اللہ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے طلوع کرتا ہے اگر تیرے اندر طاقت اور قوت موجود ہے اور تو سچا ہے اس بات میں جو تو کہتا ہے کہ زندگی موت کا اختیار میرے پاس ہے تو پھر سورج کو تو مغرب سے نکال کے دکھا لا کے دکھا یہ ابراہیم علیہ السلام وسلام نے پھر اس کے سامنے یہ دلیل پیش کی یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک دلیل ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی کہ جی میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو آگے سے اس نے یہ کر کے دکھا دیا ہے ہاں جی اپنا اختیار ثابت کرنے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ دلیل چھوڑ کر دوسری ایسی قاتے دلیل پیش کی کہ جس کے بعد وہ لاجواب ہو گیا یہ بھی بہت لوگوں نے یہ تفسیر میں بیان کیا ہے یہ غلط ہے صحیح نہیں ہے اس کی نفی ابن کثیر نے کی ہے دیگر مفسرین نے کی ہے کہ یہ بالکل صحیح نہیں یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلات و السلام کی بات کمزور تھی اور اس کمزوری کو پکڑ کر اس نے اپنا اختیار جو ثابت کرنے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے پھر اپنی پہلی دلیل چھوڑ کے دوسری ایسی دلیل پیش کی جس پر وہ لاجواب ہوا تو ابن کثیر کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ سوچ کہ ابراہیم علیہ السلاطلام کی بات کمزور تھی یا پہلی دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل وہ لے کے آئے بلکہ حقیقت کی یہ ہے کہ پہلے پہلی دلیل کی بنیاد پر ہی انہوں نے دوسری دلیل پیش کی ہے پہلی دلیل کیا تھی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے کہا تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں تو فرمایا ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلاۃ کی بڑی کامیابی تھی اگلی دلیل کے لیے انہوں نے بنیاد ایسی رکھ دی تھی جب اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اور مان لیا تو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے کہا اگر تو اتنا بڑا اختیار رکھتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو تو زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے اتنا بڑا اختیار کر یہ تیرے پاس موجود ہے تو پھر یہ ایک چھوٹا سا کام کر کے دکھا دے پھر اور وہ کیا ہے فعن اللہ یاتی بشمس من المشرق فاط بحا بن المغرب یعنی جو وہ لاجواب ہوا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے سارے دلائل کاتے دلائل تھے مضبوط دلائل تھے انہوں نے اس کو قائل کر لیا پہلے اس بات کے اوپر منوا لیا کہ وہ یہ کہے اپنی زبان سے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں ہاں جی تو پھر اگلی جو بات کہی تو بالکل وہاں لا جواب ہوا تو یہ, یہ نہیں ہے کہ پہلی دلیل کمزور تھی اور دوسری مضبوط دلیل دی ہے یہ سارے دلائل ایک ہی قسم کے تھے مضبوط تھے بنیاد بنائی تھی ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات کہہ کر پھر اگلا بار کر کے اس کو بالکل ناک آؤٹ کر دیا اللہ اکبر نبی کی کوئی بات کمزور نہیں ہوتی یہ, یہ کہنا کہ نبی کی یہ بات کمزور تھی وہ اس وہ, وہ لاجواب نہیں ہو سکا اس نے اس کا اس کا جواب دے دیا یہ یہ بات نبی کی طرف نہیں منصوب کرنی چاہیے جی فبوہ طلتی کفر جب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ کہا نا کہ بھائی چل آ پھر لا سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا طلوع کر کے دکھا پھر ہم مانے کہ واقعی تیرا اختیار ہے معمول تو یہی ہے جو اللہ تعالی کر رہا ہے اب تو ذرا کر کے دکھا جب فبوہ تل کا فر مبہوت ہو گیا لا جواب ہو گیا چپ لگ گئی سمجھا گی ایسا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا کہ اب اس کو جواب دینے کے لیے کوئی بات اس کے پاس موجود ہی نہیں تھی بالکل ہی لاجواب کر دیا تو خاموش ہو گیا و اللہ ہُ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے پر ظالم قوم جو ظلم پر ہوں، زدی ہوں اور ظلم چھوڑنا نہ چاہتے ہوں ہاں جی رستہ بدلنا نہ چاہتے ہوں واپس پلٹنا نہ چاہتے ہوں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتا یعنی لاجواب ہونے کے باوجود ہاں جی، اگر, اگر آ، آ، وہ اس پر بھی یہ کہہ دیتا میں غلط کہہ رہا ہوں اور مجھے اب بات سمجھ آ گئی ہے آپ کی بات سچی ہے ہاں جی اور میں بالکل قبول کرتا ہوں آپ کی دعوت کو اللہ کی توحید ہی سچی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مجھے بھی کرنی چاہیے میں رب نہیں ہوں میں الہ نہیں ہوں میں غلطی تسلیم کرتا ہوں تو بات بن جاتی لیکن وہ تو اپنی اسی یعنی لاجواب ہونے کے باوجود ضد پر اڑا رہا جب انسان اس ضد پر اڑتا ہے ظلم کی اس انتہا پہ کھڑا ہوتا ہے دلائل کے بعد بھی حقیقت کے واضح ہونے کے بعد بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اب پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کیا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا تو ہدایت قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے ولم یقول و بینکل جی فرمایا کہ جب تم نہیں کرو گے اتنے واضح دلائل آنے کے بعد بھی استجیبوا للہ ول رسول ادا دعم لما کم اللہ اور اس کا رسول جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کرو اگر نہیں کرو گے والم و اللہ و بے نلمر وقل بے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا کیا مطلب اس کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور وہ بندہ پھر تو ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتا بات قبول کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایسے ذدی ایسے ہٹ دھرم ایسے ظالم کو پھر صدا دیتا ہے اور صدا ہوتی ہے اس کی یہ صدا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم سم سمعہم وعلی سارم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں صدائیں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ اکبر, اکبر اوکل الذی مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئه عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت مئه عام فانظر الى طعامك وبشرابك لم يتسن ونظر الامار کبل کا اوکل یا مانند اس شخص کے مرا جو گزراً على قرية ایک بستی پر وہی خاویتن جب کہ وہ بستی گری ہوئی تھی اللہ عرو اپنی چھتوں پر کالا تو اس نے کہا انا یوی کیسے زندہ کرے گا حاضی اس کو اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو بستی کے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا بعد موتیہ اس کی موت کے بعد فمات اللہ ہو پس موت دے دی اس کو اللہ نے میا تمن سو سال تک سماسا پھر زندہ کیا اس کو کالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے کم لبست کتنا ٹھہرا تو کالا تو اس نے جواب دیا لبست میں ٹھہرا یعنی اس موت کی حالت میں یومن ایک دن او باد یوم یا دن کا ایک حصہ کالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے بل لبستا بلکہ ٹھہرا تو میں تا عامن سو سال فن پس دیکھ الا تو کا اپنے کھانے کی طرف و شرابے کا اور اپنے پینے کی طرف لم یا نہیں خراب ہوا ونظر اور دیکھ الاحمارے کا اپنے گدے کی طرف والے نجالا کا اور تاکہ بنائے ہم تجھے آیتن نشانی لناس لوگوں کے لیے ون اور دیکھ العغ میں ہڈیوں کی طرف کیف کیسے اٹھاتے ہیں ہم ان کو اور جوڑتے ہیں سما نقسوہا پھر پہناتے ہیں اس کو لہمہ گوشت پھر پہناتے ہیں ہم ان ہڈیوں کو گوشت فلما طبی لہ پس جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے کالا تو کہنے لگے اعلمو میں جانتا ہوں ان اللہ کہ اللہ تعالی اللہ کل شعیع ان ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے پہلے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی مثال بیان کی ہے کہ جو جھگڑا ہوا نمرود کے ساتھ ان کا اور جو دلائل پیش کیے یہ دلائل کس بات پر تھے کہ پیدا اللہ کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ سارا نظام اللہ نے چلایا ہے یہ بات ابراہیم علیہ السلات وسلام نے نمرود کے سامنے دعوت کے طور پہ ثابت کی اور وہ اس کا انقات دلائل کا جواب نہیں دے سکا لا جواب ہو گیا اب اگلی آیت کے اندر اس کائنات کا خاتمہ پھر خاتمہ کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ رب العالمین کا حشر کو برپا کرنا دوبارہ زندہ کرنا مارنے کے بعد اب اس کا تذکرہ ایک واقعے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کر رہے ہیں پچھلی آیت میں پیدا کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہوئی ہے اور اب یہاں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بات ثابت کی جا رہی ہے ایک دل ایک واقعہ اس کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے اوکلا دی مر علاقریت یا مانند اس شخص کے ایک واقعہ پہلے ہوا ہے یا اسی طرح ایک شخص اس پر بھی غور کرو یا اسی طرح ایک شخص ہاں جی جو گزرا ہے علاقریتن ایک بستی پر یہ شخص کون تھا قرآن مجید نے تو بیان نہیں کیا ہے لیکن مفسرین نے بیان کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہو اسی طرح مجاہد خطادہ یہ جتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں اور معروف ہیں ان سب نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد عزیر علیہ صلاط وسلام ہیں بعض مفسرین نے عزیر علیہ اللاط و السلام کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں کا تذکرہ اس حوالے سے کیا لیکن جو زیادہ معروف ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ان کے شاگرد یہ سب جس بات کو زیادہ زور دے کر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے مراد ازیر علیہ السلات وسلام ہے کہ وہ جا رہے تھے تو ایک بستی سے گزرے جس بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا وہ بالکل تباہ ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی اب یعنی اس کا وہ صرف آثار باقی تھے جی بستی گری ہوئی تھی گری ہوئی تھی کیسی تھی وہ خواب یتن اللہ یعنی اپنی چھتوں کے اوپر گری ہوئی کیا مطلب چھتوں پر گرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب گھر گرتے ہیں تو کیسے گرتے ہیں پہلے چھت گرتی ہے چھت کے اوپر پھر دیواریں گر جاتی ہیں عموماً اسی طرح یعنی بلڈنگ کا گرنا جو ہوتا ہے نا تو اسی طرح گرتی پہلے چھت گرتی ہے پھر اس کے بعد ملبہ جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے دیواریں آ جاتی ہیں تو پھر یہ کنائے کے طور پہ کسی بستی کا تباہ ہونا اور اس کا ختم ہونا اس کو بیان کیا جاتا ہے عموماً انہی الفاظ کے ساتھ باقی مقامات پر بھی قرآن مجید نے یہ انداز اختیار کیا ہے وہی اخاب یتنعشہ وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اس کے گھر جو ہے وہ مسمار ہو چکے تھے یعنی اسی طریقے سے کچھ نشانات باقی رہ گئے تھے کالا انای اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ نبی ہیں وہ, وہ کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ انا یوہی ہادہ بادہ موتھا اتنی ہستی بستی اور اتنے اتنی وسیع و عریض بڑا شہر ہوگا نا تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر لے گا یہ خیال دل کے اندر پیدا ہوا ابن کثیر نے یہاں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے ہاں؟ میں اطمینان ویسے مجھے یقین ہے آگے ان شاء اللہ آ رہا ہے تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں بھی ان کے یہ نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ بھائی یہ کیسے زندہ ہو جائے گا یا زندہ نہیں ہو سکے گا یہ یقین یہ بات نہیں تھی بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دیکھنا چاہتے تھے معلوم علم لینا چاہتے تھے عین الیقین یقین چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دکھائے کہ یہ کیسے زندہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے ہوگا تو وہ کہتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان ان کے کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کسی شک میں مبتلا تو نہیں ہوتے نا نہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی عمل پر اعتراض کرتے ہیں نہ یہ اعتراض تھا نہ ان کا اپنی طرف سے کوئی شک تھا البتہ ایک خیال تھا کہ اللہ تعالی ان کو زندہ کیسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کر کے دکھا دیا ان کو عین یقین دے دیا اور یقین دینے کے لیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہے نا جی اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرے اس کو تو اس کے سامنے کون دب مارے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو سو سال تک موت دے دی سو سال تک جی موت دے دی اور پھر اس کے بعد جب سو سال گزر گئے اللہ اکبر تو پھر ان کو زندہ کر دیا سمہ بآسا پھر ان کو زندہ کر دیا اور زندہ کیا تو پھر زندہ کرنے کے بعد اب ان کو اللہ تعالیٰ یہ سارے منظر دکھا رہا ہے ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے بہت سارے مفسرین کے حوالے سے ظاہر اسرائیلی روایات ہی ہو سکتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو زندہ کیا تاکہ وہ اپنے جسم کو جڑتا ہوا بھی دیکھ لیں اور باقی ہر چیز کو دیکھ لیں کیونکہ دکھانا مقصود تھا اس کا ان کو عین الیکین دینا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان کرنا اور ان کو واضح کرنا دکھانا مقصود تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو چلو اللہ نے زندہ کر دیا اب اس کے بعد جو مناظر ان کو دکھائے پہلے ان کے ان سے پوچھا جب ان کو زندہ کر لیا تو پوچھا کالا کم لبس کتنی دیر آپ ٹھہرے ہوں گے جی یہاں انہوں نے کہا لبس تو یو من اوباد ایک دن یا ایک دن کا حصہ یہاں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تھے ان پر موت تاری ہوئی تھی تو دن کا شروع کا حصہ تھا دن ابھی چڑھا ہی تھا اور جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو پھر انہوں نے یہ دیکھ کر کہہ دیا یوم او باد یوم کہ دن کا ایک حصہ ہی نظر آتا ہے کہ اتنی دیری ہوئی ہوگی اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا واضح کیا کہ لبستہ میں اطامن آپ ایک دن یا ایک دن کا حصہ نہیں بلکہ آپ سو سال موت کی حالت میں رہیں سو سال اس موت کی حالت میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا ہے اللہ اکبر اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دکھایا ان کو یقین دلایا ان کو ان کا اطمینان جو وہ پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو فنز اور تو عام کا کا لمحہ تصنا پہلے تو اپنے کھانے کی طرف دیکھو جو بھی کھانا ان کے پاس تھا کیا کیا چیزیں تھیں ہاں جی پینے کے لیے بھی تھا ظاہر ہے کوئی ہوگا جوس وغیرہ اسی طرح کھانے کی کوئی چیزیں ہوں گی تو جو بھی کھانا پینا تھا لم یا اس کے اندر نہ بدبو پیدا ہوئی جی نہ وہ ایسے بنا ہوا کہ وہ ناقابل استعمال ہو جیسے بالکل تازہ بتازہ وہ لے کے آئے تھے وہ کھانا اسی طرح موجود تھا پہلے ان کو یہ بتا دیا کہ سو سال گزر چکے ہیں سو سال ہاں جی سو سال گزر چکے پہلے یہ بات بتا دی اب اس کے بعد ان کے کھانے پینے کی چیزیں ان کو دکھائیں کہ جیسے تم چھوڑ کے گئے تھے یہ کھانا بھی اسی طرح ہے پینا بھی اسی طرح ہے نہ اس کے اندر بدبو پیدا ہوئی ہے نہ خراب ہوا ہے نہ ناقابل استعمال بھی نہیں ہوا ہے جی ابھی آپ اس کو پیئیں اس کو کھائیں بالکل یہ ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی ان کے سامنے وعدے فرمائی کہ سو سال گزرنے کے بعد کسی چیز میں نہ بدبو پیدا ہوئی ہو نہ وہ ناقابل استعمال ہوئی ہو تو یہ کمال اللہ ہی کا ہے تو یہ چیز ان کو پہلے دکھائی پھر اس کے بعد پھر کیا فرمایا ون ضرور ہمارے کا اپنے گدے کی طرف دیکھو ذرا کہاں ہے گدا آپ کا وہ گدا تو نظر نہیں آتا اب دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کے دیکھتے دیکھتے کیسے گدے کو جوڑا ہاں؟ ول نج کا آیت الناء سے یہ پھر وہ جملہ محتردہ درمیان میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے لیے انسانوں کے لیے ایک نشانی کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے یہ واقعہ یعنی ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا کمال اللہ آپ کے ہاتھوں سے یہ کروا کے ایک نشانی کے طور پہ آپ کو دنیا کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے یعنی مقصود اللہ کا یہ, یہ, یہ واقعہ سارا ایک نشانی کے طور پہ ہے کہ اللہ کی قدرتوں پر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے پر موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر سب کو یقین آ جائے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چیز بیان کر رہا ہے فرمایا دیکھو ذرا تم اپنے گدے کی طرف دیکھو بن ضرال میں اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو وہ کیا تھا بکھری بکھری ہڈیاں تھوڑی بہت کہیں ہوں گی تو اللہ تعالی نے ان کو ہڈیاں دکھائیں پہلے ہڈیاں دکھائیں کچھ یہاں پڑی ہے کچھ وہاں پڑی ہے کچھ وہاں پڑی ہے تو پھر فرمایا دیکھ ذرا ان ہڈیوں کی طرف کئی فا نن شیزا نن نشوز کس کو کہتے ہیں تو اٹھا, اٹھا کے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اٹھا, اٹھا کے ہڈیوں کو جوڑ رہا تھا فن شیز جہاں بھی ظاہر ہے چلتی ہیں آندیاں آتی ہیں تو کہاں کہاں وہ اڑ اڑ کے چلی گئی ہوں گی پھر وہ بوسیدہ ہونے کے بعد پھر وہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا منظر ان کے سامنے پیش کر دیا کہ ہڈیاں کو ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نن شہا اٹھا اٹھا کر ابن کثیر تو کہتے اللہ نے ہوا کو حکم دیا ہوا آئی اور اس نے آ کے پھر اس طریقے سے ہڈیوں کو اٹھا اٹھا کے یعنی آپس میں جوڑ جوڑ کے ایک ڈھانچہ بنا کے عزیر علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے کھڑا کر دیا لیکن تھا وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ پہلے ہڈیاں جوڑی سما نکسوا لہما فرمایا دیکھو ذرا غور سے اب ہم ان ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں ہم ان ہڈیوں پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں پہلے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے کھڑا کر دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے دیکھتے دیکھتے ادیر علیہ السلاۃ وسلام کی آنکھوں کے سامنے اس گدے کو اس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت اس کی ساری چیزیں گوشت ظاہر ہے گوشت کے ساتھ وہ نسیں ہوتی ہیں ان کے اندر خون جاری ہوتا ہے اور پورا سسٹم ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے وہ سارا ان کے دیکھتے دیکھتے وہ سارا ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھا کے پورا ایک گدا بنا کے کھڑا کر دی اور اس کو اس کے اندر روح بھی ڈال دی اب وہ ہینگنے لگا ہاں جی بولنے لگا اور یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے عبیر علیہ السلام تو وسلام کے سامنے سب کچھ ان کے دیکھتے دیکھتے سارا کچھ کیا اللہ کہتے ہیں فن ان یہ کیفیت کے ہم کرتے کیسے ہیں ہاں جی وہ سب کچھ ان کے سامنے کر کے دکھایا سمنک سوہا لہمہ پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا کے پھر ان کو زندہ کر کے سارا کچھ ایسے واضح کر کے دکھا دیا فلما طبیانہ پس جب سب کچھ ظاہر ہو گیا ہر چیز کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کیا کہا عالم اللہ کل شین قدیر کہ میں مانتا ہوں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے تو وہ یقین کی پختگی حاصل ہو گئی تو یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے اگلی آیت کے اندر ان میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا جو تھوڑا سا اشکال ذہن کے اندر رہ جاتا ہے اگلی آیت پڑھ لو ساتھ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارے اے میرے رب دکھا مجھے فتح موتا کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو کالا تو اللہ نے کہا اولم تو کیا نہیں یقین کیا تو نے اعلی بلا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں یا اللہ مجھے یقین ہے بالکل مجھے یقین ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا ہاں جی یہ نہیں ہے کہ میں کسی شک میں مبتلا ہوں میں یقین ہے مجھے یقین ہے بلا کن لے یتما ان قلبی اور لیکن تاکہ اطمینان حاصل کرے میرا دل میں تو اس لیے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ دل میرا مطمئن ویسے ہی میں یقین کرتا ہوں دل مانے نہ مانے کوئی مانے ایمان چیز ہی ایسی ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر حاوی ہوتا ہے حاوی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے اس کا دماغ مانے میں دماغ پہلے مانے تو میں مانوں گا میرا دل مانے تو میں مانوں گا نہیں ایمان چیز ہی وہ ہے جس میں جس کے تابے کرنا پڑتا انسان کو اپنی عقل بھی تابے کرنا پڑتی ہے اپنے حوا سے حاصل ہونے والا علم بھی اس کے تابع کرنا پڑتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو جو آنکھ دیکھے صرف اسی کو مانے بلکہ ایمان کے لیے بالغیب کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے سمجھائی نا تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ ایمان اس کے تابع ہے یا ان ان کے ذرائع سے ہی وہ مانے گا نہیں بلکہ ہر چیز کو تابع کرنا پڑتا ہے تو کہنے لگے اللہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ اللہ تیرے زندہ کرنے پر تیرے دوبارہ زندہ کرنے پر میرا پورا یقین ہے بلا کیوں نہیں میرا یقین ہے وز قالہ ابراہیموں اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے رب ارے نی دکھا مجھے کئی موتا کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو قال اولم تؤمن کہا اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں ایمان لایا تو کیا نہیں یقین کیا تو نے بلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں میں نے یقین کیا بلاکل یتما ان نقلبی اور لیکن تاکہ اطمینان حاصل کرے میرا دل اللہ نے کہا فخذ پس پکڑ ارباً چار منت تیرے پرندے فصر ہننا پس کا مانوس کر ان کو اپنی طرف سمجعل پھر ڈال دے ال جب لن ہر پہاڑ پر من ہونا ان میں سے جز ان ٹکڑا ایک ایک ٹکڑا ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر ڈال دے سمت ہننا پھر پکار ان کو یا اتی آئیں گے وہ تیرے پاس سا دوڑتے ہوئے و اور جان لے کے اللہ تعالیٰ عزیز ان غالب ہے حکیم حکمت والا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالی نے کہا کہ کیا تو یقین نہیں کر چکا اس بات پر اللہ دوبارہ زندہ کرے جی بالکل بلا کیوں نہیں میرا پورا یقین ہے میں اس بات پر ایمان لا چکا ہوں لیکن اطمینان حاصل کرنے کے لیے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ امر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات کہی کہنے لگے آپ کو قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید والی بات کون سی نظر آتی ہے تو عمر بن آس نے آیت پڑھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ جو کہا ہے کہ لا تخنا تو رحمت رحمۃ اللہ سارے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے کہ بھئی کسی کے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں کیوں نہیں ہوں گے جب وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی اور اس کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اس سے مراد یہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ امید دلانے والی بات یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے ہاں جی اس کا مطلب کیا سمجھایا کہ انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہوتی رہتی ہے شیطان بس سے ڈالتا رہتا ہے ہاں جی کبھی کوئی خیال کبھی کوئی خیال یہ چیزیں دل کے اندر آتی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جو اتنے برگزیدہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے اتنے پختہ ایمان والے تھے ان کے حوالے سے یہ بات کروا کے ہمارے لیے بہت اطمینان اور امید والی بات کر دی ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی یقین حاصل کرنا چاہیں اس بات پر باوجود اس کے کہ وصف سے آتے رہیں دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے رہیں تو پھر اگر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان وسوسوں پر ہمیں نہیں پکڑے گا اور یہ خیالات جو شیطان کی طرف سے آتے رہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے کہ وہ یقین اللہ دل کے اندر پیدا کر دے تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ وسوسوں خیالات ان کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بندے کو حاصل ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اس آیت کا مجھے دل کے اندر اس آیت نے یہ چیز پختہ کیا کہ سب سے زیادہ امید بندے کو اللہ کے ساتھ رکھنی چاہیے کہ اگر یہ چیز دل میں ہر انسان کی کمزوری ہے نا ہر انسان کے دل میں کبھی کوئی خیال کبھی کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ بندہ کا ایمان کمزور ہے ایمان کمزور ہے بلکہ ایمان کے مضبوط ہونے کی یہ دلیل ہے کہ بندہ اللہ کے اوپر ایمان مضبوط رکھ کے اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ تو مجھے اس بات کا یقین دے بات سمجھ ہے کہ نہیں سمجھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی امید والی بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سیب مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو ایک حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ہے کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ہم لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہم یقین کریں اور اللہ تعالیٰ سے یقین طلب کریں اللہ اکبر جی تو جب ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا یا اللہ میرا یقین پورا ہے لیکن میرا دل اس بات پر اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انکار نہیں کیا اس بات کا اطمینان دلانے کے لیے ان کو عین الیقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کر کے دکھا دیا کر کے دکھا دیا کیا کہا کہ ابراہیم فخذ ارب آتمنترے چار پرندے لے لو ان پرندوں کے ان کا ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کر کے ان کے ٹکڑے کر کے سارے ٹکڑے ملا کے پھر ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کو ڈال دو اور جب وہ پہاڑوں کے اوپر مختلف ٹکڑے ڈال دو تو اس کے بعد پھر آواز دو یاتینہ کا کہ وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے اللہ تعالیٰ ابن کثیر یہاں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے پرندوں کو ذبح کیا ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر ڈال دیے اس کے بعد اللہ کے حکم سے ان کو آواز دی جب آواز دی تو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے سامنے وہ ٹکڑے جڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جڑ کے فضا کے اندر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ جوڑ کے سب کو مکمل پرندے بنا کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیج دیا یعنی یہ یہ جو اللہ نے سے مطالبہ کیا نا کہ یا اللہ میں دل کے اطمینان کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات قبول کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر کبھی کوئی خیال دل کے اندر پیدا ہو شک پیدا ہو ہاں جی تو پھر اللہ تعالیٰ سے یقین طلب کرے صدق دل سے انسان جب اللہ تعالیٰ سے یقین طلب کرتا ہے اطمینان طلب کرتا ہے تو اللہ بندے کو وہ یقین دیتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اگر کوئی ایسی چیز دل کے اندر آئے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اطمینان حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضروری مطمئن کر دیتا ہے یہی بات ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہی اور سمجھائی ہے اللہ اکبر فرمایا و اور تو جان لے ان اللہ عزیز الحکیم کہ اللہ غالب ہے یعنی یہ جو یہ تو چند پرندے ہیں نا تو جس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے غالب ہے ان کے جوڑ جوڑ کے ان کے صحیح بنا کے ان کو تیری طرف بھیجنے کے لیے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہی دوبارہ زندہ کرنے پر غالب ہے زمین کو آسمان کو کائنات کو کائنات کی ہر چیز کو ایک دفعہ ختم کر کے دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا انسانوں کو دوبارہ پیدا کر لے گا جی یہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکیم ابن کثیر کہتے ہیں حکیم کا معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کب موت دینی ہے کب زندہ کرنا ہے اس کے اندر ان اس وقت کے لمبا ہونے میں کتنی حکمتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہر چیز کا اس نے ایک نظام مقرر کر دیا ہے ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اس لیے کہ غالب تو وہ اس وقت بھی ہے اب بھی جو چاہے کرے سب کچھ تباہ کر دے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے جو اس کی حکمت پر قائم ہے اسی کے مطابق کائنات میں کام ہو رہا ہے تو بندے کو اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح صحیح ہو رہا ہے بھیانک اللّہ ہم نے کہا اشاد اللہ الہ اللہ انتہا فروغ